رب العالمین ولاقبۃ المطقین وسلاۃ وسلام وعلیٰ سید المبیا و قال اللہ تعالى و في قافِ القرآن المجیت الحميد الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر الفجر ولاشرم و شف و الوط ولََزا یست حلفی ضالق قصب الظی حج صدق الله مولانا العظیم و صد النبي الكريم ہن نبی الکریم الرعف الرحیم اللّہ منور كلوبہ نابل قرآن وضئین اخلاق نابل قرآن واد خل الجن طب بالقرآن, بالقرآن قال الله تعلیٰ و في كا فی شان حبیب ہی مخبرم و عامر انَ اللہ و ملاكسل یا یازین منسل علیہ وسلم و تسلیمہ صلاۃ یا رسول اللہ اصحابک یا محبوب رب العالمین تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ جل مجت الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک جہات بھی اللہ وعلا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے بحبوب دانائے غیوب مال کے رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لالا رخ نر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تطمائے دوراں سر خیل زہرا جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذاتِ لم یزل سے تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت ہا راز ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ۔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 محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات مہمانان علی مرتبت منتظمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دین دی تو حضور علیہ السلام نے ابتدا ان دو چیزوں پر زور دیا ایک اللہ کی توحید پر اور دوسرا عقیدہ آخرت پر کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں خداؤں کا فسو چل رہا ہے وہاں ایک خدا کی بات کون تسلیم کرے گا اور جہاں مادی زندگی ہی سب کچھ ہے وہاں آخرت کا تصور کس طرح لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ ہوگا یہ اٹھنے والی صدا مکے کے پہاڑوں سے ٹکرا کر کے پھر پلٹ جائے گی اور دنیا اس کہانی کو بھول جائے گی لیکن جب اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور غلام بھی اسلام لانے لگے اور قریش کے سرداروں کے دلوں میں بھی ایمان کی تخم ریزی ہونے لگی حضرت ابو بکر جیسا دانہ بینا شخص بھی دامن رسول میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری جوان بھی حضور کی دہلیز پہ کھڑا ہوا نظر آیا تو پھر قریش نے اسلام کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو کر کے اس دعوت کو اس تحریک کو روکنے کے لیے کوشش کی تو جو شخص دلیل سے بات نہ کر سکتا ہو اس کا طریقہ ہمیشہ تشدد پسند ہی رہا ہے گالی اور گولی ایسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جو دلائل کی بولی نہیں بول سکتے ہیں تو جب قریش مکہ نے تشدد ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا اور حضور کے غلاموں کو مشک ستم بنانا شروع کیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے تو میں نے کہا کس کہ جرم کی سزا اسے دے رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں کہتے میں نے دیکھا کہ وہ جون, جون گسیٹ گسیٹتے اس کی زبان پر عہد عہد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی تھی زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گسیٹے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں کسی نے روک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں ہے کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو یہ کہیں کچا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو کھال ادھر بھی جائے گی حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی ہیں اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے حضرت سمیہ ردی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہید جن کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا کہ ایک عورت کا خون تھا اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے کافروں نے حضرت ابن یاسر کو پکڑ کے تبتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شولوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے کہا امار گھبرا گئے ہو تمہیں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے باہر نکال لیا جائے حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کولوں سے نہیں ڈرا میں تو راہیں تک رہا ہوں جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا اچھا ادھر غلام تڑپا ادھر آکا تشریف لے آئے حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کی حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن اللہ عمار ابن یاسر کماکن تھے اللہ ابراہیم اے آگ جس طرح ابراہیم پ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ یہ ہونے والے ظلم اور اس جبر کی رقم ہوتی داستان کو دیکھا تو سورت الفجر تب نازل ہوئی تھی ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر تمہیں دکھوں میں مبتلا کیا گیا ہے تو کوئی نہیں تم سے قبل بھی جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوئے ہیں ان کو بھی انی راہوں سے گزرنا پڑا ہے اور وہ بھی عظیمت کی یہ داستان رقم کرتے ہوئے آئے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ سولیوں پہ اور فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغا بھی کیا ہے اور راہ حق میں ہر دکھ اور ہر تکلیف انہوں نے صحیح ہے حتیٰ کہ زنجیروں نے ان کی ہڈیوں تک جو ہے وہ نشان چھوڑے لیکن پھر بھی وہ راہ حق سے منحرف نہیں ہوئے ایک تو ان کو تسلی دی اور دوسری طرف قریش کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم سے قبل بھی بڑے سرکش بڑے نمرود حامان شداد اور بڑے ظالم اور جابر ہوئے ہیں لیکن آج تم دیکھو کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا اگر نشان باقی رہا ہے تو حق کا نشان باقی رہا ہے اس لیے سورت الفجر اس ماحول میں نازل ہوئی ہے جب کہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر سخت آزمائشیں تھیں اور سخت جو ہے ان کے اوپر تکلیف تھی فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کو فار کو یہ کہنا تھا کہ جس طرح فجر طلوع ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے یہ زندگی بھی جو ہے جو تم گزار رہے ہو ختم ہوگی اور آخرت کی زندگی میں تم نے قدم رکھنا ہے اور صبح قیامت طلوع ہونے والی ہے اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود تھا کہ راتیں جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہوں پو تو پھٹتی ہے اور اجالے تو نکلتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا پوریرا دنیا کے اوپر لہراتا ہوا نظر آئے گا آج کی قربانیاں کل کے لیے سکھوں کا ساما بن جائیں گی ساغر صدیقی نے کیا کہا تھا کہ آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد سفر آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد سفر کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی آج مکے میں ستم ہیں کل مکے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے تو وہ لمحے بھی آنے والے ہیں تو فرمایا قسم ہے صبح کی وال فجر قسم ہے صبح کی ولیال عشر اور دس راتوں کی دس راتوں سے مراد کیا ہے یہ ذوالحج کی دس راتیں ہیں جو سال کی جو ہے وہ تمام راتوں سے یہ اشرا جو ہے وہ افضل ترین اشرا ہے دوسرا قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری اشرے کی راتیں ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی دس راتیں یہ تین اقوال مفسرین نے بیان کی ہے وَشَفْعِ وَالْوَتْرِ اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاق کی مفسرین نے اس پر تقریبا چھتی اقوال پیش کی ہے لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور تاق سے مراد رب تعالی کی ذات ہے خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کے چل دے کسمیں پانچ فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کسم ہجر کیوں اس میں اکل مند کے لیے قسم ہوئی یعنی یہ پانچ چیزیں عقل مند کے لیے بطور قسم کافی ہیں اور جو عقل نہیں ہے اس کے لیے سارے زمانے کی بھی قسم اٹھا لی جائے تو اس کے لیے وہ بھی ناکافی ہے تو قسم جو ہے وہ اکل مند کے لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مردے ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اس کو عام لوگ پڑھتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر تو کہتے ہیں کہ نہیں کاٹا جا سکتا ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے یہ استفہام انکاری ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر یعنی یہ ممکن ہے کہ ہیرے کے کلجے کو پھول کی نرم نازک پتی سے کاٹ لیا جائے تو جس طرح پھول کی پتی سے ہیرے کا کلجا نہیں کاٹا جا سکتا اس طرح کلام نرم و نازک جو ہے وہ کسی نادان شخص پہ اثر نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ جو قسمے ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نافع ہیں اور جو بے وقوف ہیں جو حمات کے مارے ہوئے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی کوئی فائدہ نہیں اسی لیے کہا گیا یوں دل بہی بے و یہدی بہی ہی قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے اصل قصور ان کی اپنی اکول کا ہے اور اپنی بنجر زمین کا ہے بارہ کے در تبش خلاف نیز در باغ لالا رویت و در بوم خار و خاص یہ بارش برس رہی ہے شادی کہتے کہ میں مخالفت نہیں رکھتی لیکن یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے تعفن پھیلتا ہے اور یہی بارش جب باغ میں ہوتی ہے تو باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں گلے لالا مہکتا ہے یاسین اور نستن کی بہار آ جاتی ہے تو بارش وہی ہے کہیں گندگی اور بدبو پھیل رہی ہے اور کہیں پھول چٹک رہے ہیں اور کلیاں مہک رہی ہیں قرآن تو اجالا دیتا ہے اور قرآن کی قسمیں من میں یقین اگاتی ہیں لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت کے اجالے پا جاتے ہیں تو کہا کہ یہ جو پانچ قسمیں ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے اس میں ہی ہدایت ہے اور اس میں ہی ان کے لیے بہت کچھ ہے جس طرح فجر کے بعد حشرات الارض بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور سوئے ہوئے انسان پھر دوبارہ جاگ پڑتے ہیں زندگی میں ایک دم پھر ایک لرزش پیدا ہوتی ہے اور حیات نو کے آسان پیدا ہوتے ہیں اس تا مرنے کے بعد پھر لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے کافر کہتے تھے کہ ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے کہ بندہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا سورہ یاسین اٹھائیے وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہڈیاں زمین کے اندر گل سڑ کے مل جائیں گی تو پھر ان مردہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا یہ نظر بن ہارس نامی ایک شخص تھا جو قبرستان سے کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا لایا اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ذرے زمین پہ گرتے ہیں کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو اٹھایا جائے گا جبکہ یہ بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے یہ کہتے ہیں ان مردہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی دے گا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھیں جس رب نے اس وقت ہڈیوں کو بھی پیدا کر لیا تو ان کو جوڑنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے اللہ وہی رب جس نے ان ہڈیوں کو تخلیق کیا نئے سرے سے ان کو پیدا کیا تو اب ان کو جوڑ کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں روزانہ ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں نیند کی صورت میں لیکن پھر اٹھ کے زندگی کے اندر وہی توانائی وہی حرارت اور وہی تیزی اور وہی جو ہے وہ نشاط پن یہ ایک حشر پہ دلیل ہے تو کہا یہ قسمیں ہیں آقل عقل کے لیے علم کا اب قریش مکہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں تو آد کو اور سموت کو اور فرون کو قریشی مکہ بخوبی جانتے تھے کیونکہ جو آد اور سمود ہیں یہ تو بالکل جو ہیں وہ عرب کے اندر ہیں اور یہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے تھے اور ان کی کہانیاں بھی نیاسبر تھیں اور فرعون کی غرقابی مصر میں اہل کتاب بن اسرائیل کے ساتھ ان روابت کی وجہ سے اس کو بھی یہ خوب سن چکے تھے تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہ نے اگرچہ بہت ساری بستیاں برباد کی ہیں بہت ساری سنگتیں تباہ کی ہیں لیکن ان کو خاص طور پہ ان تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ آج تم اپنی چھاتی چوڑی کر کے چلتے ہو لیکن اس کہانی کو یاد کرو اللہ اکبر علم تارا کئی فاف رب کا کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے آد کے ساتھ کیا سلوک کیا ایرام ذات العماد یہ کون آد تھے یہ آد ارم تھے انہیں اولہ بھی کہا جاتا ہے حضرت نور علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام اور حضرت سام کے بیٹے ناقوس اور ان کے بیٹے ارم اور ارم کا بیٹا آد تھا اور یہ عرب بائدہ جس کو کہتے ہیں یا جس کو آد اولا اور آد اخرا کہتے ہیں یہ اسی آد کی اولاد سے حضرت نور علیہ السلام کا جو چوتھی پشت میں بیٹا ہے اور یہ عرب جو ہیں یہ سارے سامی ہیں اور ان نسل سے جو ہے وہ آئے ہیں تو اس لیے ان کو یہ بخوبی جانتے تھے جو ان کے اباؤ جداد تھے تو اللہ تعالیٰ شاہو نے فرمایا الحم طرح کئی فالا رب کا بے جانتے ہو کہ تمہارے رب نے آد کے ساتھ کیا کیا آد وہی ایرام ذاتل اماد وہ ارم والے آد ذات جو اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے آج کل بھی دنیا پہ ٹاور بن رہے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کا آغاز اور اس فن کا جو ہے وہ ایجاد جو تھا وہ قوم آد نے کیا تھا حضرت حود علیہ السلام قوم آد کی طرف نبی بن کر آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ جو ہے وہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنی زندگی کے اندر اچھائی اور حسن پیدا کر لو لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانی اور کہا کہ ہمارے یہ مضبوط قلعے اور یہ قصور اور عالی نصب امارتیں تم ان کو نہیں دیکھ رہے ان کی حیبت کیا ہے اور پھر چونکہ ان کو خود بھی بڑا وجود دیا گیا تھا اللہ خود کہتا ہے اللہ تیلم کہ ان جیسا شہروں میں پیدا ہی نہ کوئی ہوا تھا جتنے وہ جسیم تھے جتنے وہ زوراور تھے اور ان کی چھاتی میں جتنی طاقت تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ قوم یاد کے ساتھ سلوک کیا ہوا ان کی بستیاں الٹ کے رکھ دی گئیں اور صرف کھنڈرات باقی رہ گئے جو ہے وہ عبرت کی کہانی ما بعد آنے والی قوموں کو سنانے کے لیے وہ سمود اللہ زین جاب رب اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی یہ مدینہ اور شام کے درمیان یہ وادی پڑتی ہے حضرت علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم کی طرف نبی بن کر مبوس ہوئے تھے یہ پتھروں کی چٹانوں کو آج بھی وادی القرآ کے اندر ان کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں تو وادی قرآ کے اندر انہوں نے پہاڑوں کے پہاڑ چیر کے ان کے اندر مضبوط پناہ گاہیں بنائی تھی آج کے زمانے میں ایٹم بم بھی پھینکا جائے تو وہ وہاں تک نہ پہنچ پائے یہ کہتے تھے کہ کوئی طوفان کوئی شدید آندھی اور کوئی سیلاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہم ان محفوظ پناہ گاہوں میں رہتے ہیں لیکن پھر وہ بھی عبرت کا نشان بن گئے ہوا کیا کہ جب وہ پتھروں کی چٹانیں چیر کر کے اپنے مکان بناتے تھے اور اسی شغل میں رہتے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی اللہ کی عزن سے اور کہا حاضی ناقات اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے چونکہ یہ اس طریقے سے نہیں آئی ہے یہ خاص وہ ساری اونٹنی اللہ کی ہیں لیکن نسبت تشریفیہ اس کی طرف ہو گئی اب کہا کہ اس کی باری کا ہوس کا پانی تم نے نہیں پینا اور جب اس کی باری ہوگی یہ پیے گی اور جب تمہاری باری ہوگی تو تم پیو گے جس دن وہ اونٹنی پیتی تھی تو سارا ہوس پی جاتی تھی لیکن یہ نہیں تھا قوم پیاسی رہتی دودھ اتنا دیتی کہ پوری قوم شراب ہو جاتی اچھا انہوں نے کیا کیا اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اس تکبر سے کہ ایک طرف پوری قوم اور ایک طرف اونٹنی ہو کے ایک جانور ہو کے اس کو یہ اعزاز اور تقریم اور پروٹوکول دے دیا گیا کہ وہ پورا دن ہوس پہ وہ مالکن ہو حوض کی اور ہم حوض کے قریب نہ جا سکیں یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ حاضر ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے نسبت کتنی اونچی ہے یار آج کتنا خوبصورت گھر آپ بنا لیں اربوں روپے بھی اس کے اوپر صرف کر لیں اور قیمتی سے قیمتی پتھر لگا لیں اس کے اوپر اطلس و دیبا کا کام اس کے اوپر کروائیں اور اس کے اوپر آلہ, آلہ سے آلہ سونے اور چاندی اور تلا کا کام کروائیں لیکن پتھروں سے بنا ہوا سادہ سا گھر بیت اللہ جس کو نسبت میرے رب سے ہے بھلا کوئی کوٹھی کوئی محل کوئی قصر جو ہے وہ اس گھر کی عظمت کو چھو سکتا ہے اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے تو وہ قوم جتنی بھی سربلند کیوں نہ ہو اللہ نے اس اونٹنی کو عزاز یہ دیا تھا ناکت اللہ وہ اللہ کی اونٹنی تھی اچھا انہوں نے اس کی توہین کی اس کے پاؤں کاٹ دیئے تو اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا اس نے چیخ ماری درد سے جب وہ چیخا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے اللہ اکبر قوم آدھ کا جو حال ہوا قوم سموت کا پھر جو حال ہوا وہ زمانے نے دیکھا آگے شرف ہمارے وہ فرعون از الاوتار وہ فرعون جو کیلوں والا تھا۔ یہ ذل اوتاد اس کو کہا گیا اس کی کئی مفسرین نے وجہ بیان کی ہے اس کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ لشکر نے جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا اس لشکر کے لیے جو خیمے لگائے جاتے اس خیمے کی تنابیں جن کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی ستر اونٹ ان کیلوں کو اٹھا کے چلتے تھے اس لیے کہا گیا یہ میخوں والا فیرون ہے یا مفسرین نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فیرعن کی بات نہ مانتا تو اس کو جو ہے وہ لٹا کر کے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں کے اندر میخیں ٹھونک دیتا تھا نام پڑ گیا میخوں والا فراون تو جس کو اتنا ناس تھا کہ کوئی میری جھوٹی خدائی سے سر کیوں پھیرے اور اس کو وہ عبرت ناک سزا دیتا تھا پھر فیرون وہ نیل کی موجوں میں بے بس تھا اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آ تو بے رب موسا میں اب موسا کے رب پہ ایمان لاتا ہوں لیکن پھر اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ بخش نہ ہوا تو اللہ فرماتا یہ سب کچھ تم دیکھ چکے ہو اللہ تغو فی البلاد یہ وہ لوگ ہیں قوم قوم سمود اور فیرون جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی اللہ کے حکموں کو توڑا جوٹی کے دعوے کیے پھر کیا ہوا اکساروفی حل فساد پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلا دیا اللہ تعالیٰ جل شاہو نے ان کی شر کو ان کے فساد کو جو وہ کرتے رہے اللہ دیکھتا رہا لیکن جب حد سے زیادہ ہی بڑھنے لگے فصبا علیہ رب کا سوتا عذاب تو پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا پھر جو ان کا حال ہوا اللہ اکبر انہ رب کا لبل بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے تمہارا رب تمہارے ایک کمل کو ایک ایک کرتوت کو دیکھ رہا ہے اے قریش مکہ تم کیا ہو تمہاری کیا حیثیت ہے آدو سمود کی بستیاں تمہارے رب نے الٹ کے رکھ دی تمہارے رب نے فیرون جس کو جھوٹی خدائی کا گھمنڈ تھا لشکر سمیت نیل کی موجوں میں ڈبو دیا تو کیا تم باقی رہو گے اس لیے ان کہانیوں کو بیان کیا فصبا علیہ ربو کا سوتا عذاب ان نہ ربا کا لبل <مِرْسَادًا> یہ کہانی بیان کرنے کے بعد انسان کی ایک کج فکری پر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ چیز شاد فرمائی انسان بب تلا ہو رب ہو اکرما ہوں و نا آما ربی اکرمن انسان کی فطرت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے دولت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے اس کو جاہو منصب ملتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاو منصب دے کے دولت دے کے اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے لیکن اس کو آزمائش نہیں سمجھتا فیاقول کہتا ہے ربی اکرمن میرے رب نے مجھے عزت دی ہے وہ اس کو عزت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لیے مجھے دولت دی ہے ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا وہ دولت کو جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا بتا کیا حال ہے تو اگر اس کے پاس دولت کے انبار ہو کہتا ہے بڑا فضل ہے اللہ کا اچھا کیا فضل ہے اللہ کا تو تحجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گیا نہیں میں تو پانچ بھی نہیں پڑتا اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کرم کر دیا کہ تجھے زبان پہ جھوٹ نہیں آتا نہیں نہیں میں تو صبح و شام جھوٹ بولتا ہوں ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں میں تو سب کچھ کرتا ہوں تو پھر کیا فضل ہے کہتا ہے مجھے دولت دے دی گئی تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے اس کو تو اس کو فضل الہی ہی سمجھتا ہے وہ ناجائز طریقے سے بھی لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے ناجائز فروشی کے ساتھ رشوت کے ساتھ اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دولت کمائی اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا 하자 من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے حالانکہ یہ تو قہر تھا آزمائش تھی اس کے اوپر لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ جس نے دولت کمائی اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میں رب کا فضل ہے نہیں اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے یہ اس کی کج فکری ہے فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے فضل یہ ہے کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا جائے فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے اور محمد اربی سادک بھی تھا امین بھی تھا تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے یہ ہے رب کا فضل یہ ہے رب کی کرم نوازی اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز لیکن انسان کی کچھ فکری ہے اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے لیکن یقول و بندہ کہتا ہے ربی اکرمن میرے رب نے مجھے عزت دے دی کوئی عہدہ مل جائے کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو بندہ کہتا جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا یار ایک معمولی شخص تھا گلی سے نکلا اب دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے بڑا فضل ہوا کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا اور ہم اس کو فضل گردان رہے کہا فضل نہیں ہے یہ ڈاڈی آزمائش ہے لیکن انسان کی کج فکری ہے وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے وہ اما ازا مب تلا ہو فکاد رز کا ہو ربی اور اگر اللہ آزمائے رزق اس پر تنگ کر دے فول تو پھر کہتا ربی آن میرے رب نے تو مجھے خار کر دیا میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے دولت کے امبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لوٹاتا ہے کہ نہیں لوٹاتا میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا یتیم غریب مسکین لاچار مجبور نان شبینہ کو ترستے ہوئے بیمار کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ایک تو یہ آزمائش تھی لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں اس کو عزت سمجھ لیا اس نے کہا کہ میرے اللہ میرے پر راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند ہوتا کارون کو خزانہ نہ دیا جاتا اور دوسری بات جب اس کو دولت نہیں دی جاتی غربت میں آتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا یہ بھی اس کی کج فکری ہے یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی کے پاس نہیں رہی اللہ اکبر او دیکھو فکر بوظر کو سلام کرو آؤ دیکھو فکر اویس کو سلام کرو اچھا آج حضور کی دہلیز پہ فکر محمدی کو سلام کرو یہ او... عزت ہے عزت یہ بھی آزمائش ہے اللہ دیکھتا ہے کہ فکر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے زبان پر جو ہے وہ نا کے لفظ تو نہیں لاتا مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا وا ویلا کر دیا شور و گل مچا دیا لٹ گیا میرے پاس کچھ دیا اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے اس امتحان میں ناکام ہو گیا اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کل بلہ تک مون یتیم تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو آج تمہارے اوپر جو سختیں آئی ہیں آج اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی بلکہ سبب کیا ہے غور کیجیے کلّا کل ایسا ہرگز نہیں جو اس کی فکر تھی کلّا کل سے نفی کر دی گئی اور اس بات کس چیز کا کیا گیا بلک مون التیم تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے اب قرآن کا یہ اسلوب دیکھیے میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ ایسے ہی نہیں جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حسار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو آش کر اٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ہاضا کلام اور ربی یہ میرے رب کا کلام ہے اور قرآن بتا رہا ہے اس کا لہجہ بتاتا ہے اسلوب دیکھیے بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی قرآن نے جو کہا ہے بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی ہے تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے نا اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دیا وہ یہ دیکھتا ہے کلہ بلہ تو کرے معاملہ روٹی کا نہیں ہے بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے جو دے گئے بچ گئی وہ مدرسے میں بھیج دی یہ کمال کی بات نہیں ہے وہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی تو پھینکنی تھی خراب ہو جاتی دو گھنٹے اور پڑی رہتی معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ تقریم کا ہے اب وہ بھی سوچیں عید آ رہی ہے کی طرح نکلیں گے سماجی رہنما اور سماجی کارکن اخباروں میں تصویریں چھپیں گی غریب عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ ایک ایک توڑا آٹے کا ایک ایک تھیلا آٹے کا دے رہے ہیں اور دس جو ہے وہ فوٹوگرافر تصویر رہے ہیں. اگلے دن پندرہ پندرہ اخباروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں میں اس دن بھی کہا تھا کہ اس انداز کے ساتھ غریبوں کی غربت کا اشتہار کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہو بات یہ نہیں بات تکریم کی ہے کلہ بلہ تک یتیم آئیے تمہیں میں کہانی سناؤں آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو کہا فلاں غزبے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے لوگ اپنے گھروں میں ہیں میں کس دہلیز پہ جاؤں اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ اللہ اکبر اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور نے پھر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کے لیے اس کی تکریم دینے کے لیے حضور علیہ السلاۃ السلام نے اس کو فرمایا ان محمدن ابو کا بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے وہ عائشہ تا امو کا اور عائشہ تیری ماں لگے وہ فاطمہ بن تو محمد کا اور فاطمہ تیری باجی لگے اس نے کہا یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے تو کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم آج یتیمی کا مزہ نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو وہ اعزاز نہیں ہے وہ رسوائی ہے مجھے ایک سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے تو میں بڑی معذرت کی میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ دو دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی وہ ہوتا ہے نا اس دن تو سارے اس کے چہرے کوئی ہی دیکھتے ہیں لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے میں نے کہا یہ بچارے مسکین آج بھی مہمان خصوصی نہیں ہیں آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ اور دلہنوں کا بھی اشتہار یہ غریب بچیاں ہیں اور مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آسار تھے تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے رات کی تنہائی میں نکلو اندھیرا پھیلا ہوا ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اپنی سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ اسے پتہ نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی، تک پہنچیں گے تو بات, نہیں ہے، بات پیسے دینے کی نہیں ہے بات تکریم کی ہے دیکھو قرآن کا اسلوب معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت تکریم میرے اور آپ کے آکب والا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہ آواز نہ دو اس کا نام لے کے پکارو عرض کی گئی حضور بیٹا ہے بیٹا کہ پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے کہا تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہ پکارتا لیکن آج میں محروم ہوں تو کہا مسئلہ یہ ہے کلہ بلہ تک مون التیم ولا تحادل مسکین دیکھیے قرآن کا اسلوب کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے یہ ساری افطار اس لیے آئی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے یعنی ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے وہ عہدہ برانی ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے خود نہ دے سکے اللہ نے اسے زبان تو دی ہے کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے, ان کا انتظام کر یہ ہے بلکہ رویہ کیا ہے اور میراث کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو تمہیں پرواہ نہیں ہے بیٹیوں کا حق اہل عرب جو ہے وہ رسب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے وہ تو ہیبون المال حبن جما اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر دل کے اندر اتر گئی ہے تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن تو جوڑیوں کے منہ نہیں کھلتے ہیں کلا اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے ہا ہاں ہاں اذا دقت الارض دق دکا وہ دن بھی آنے والا ہے جب زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی یہاں سید کتب نے حد کر دی وہ کہتا ہے کہ یہاں جو لفظوں کا سوتی آہنگ ہے نا وہ انسان کے دل میں ایک روب پیدا کر دیتا ہے ذرا قرآن کی آیت پڑھتے جائیں میں تو کاری نہیں ہوں لیکن ذرا دیکھو کہ یہاں قرآن کے لفظوں کا روب دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کر کے فرماتا ہے کہ وہ توبون المالا ہبن جما ولا لا لا تامل مسکین و تاکلون تراس اکلا تو مالا ہبن جما کل کل کے اوپر جو اوپر جو رکھی گئی ہے مد اس کا جو کھچاؤ ہے وہ دلوں کے اوپر دلوں کی تاروں کو کھینچتا ہے کل کا دل ہر دو دکن اللہ فرماتا جب زمین پاش پاش کر کے رکھ دی جائے گی وہ جا ربو کا ول کو اور اللہ تعالی اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے وہ جی آم بے جہنم اور جہنم کو حاضر کیا جائے گا فرمایا کہ ستر ہزار زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ ستر ہزار فرشتے ہوں گے اور عرش کی جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہوگی راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا یہ لفظوں کا جو سوتی آہنگ ہے وہ کلجے پھاڑ دینے والا ہے اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالنے والا ہے اللہ تعالیٰ کل کا تلار دو دکا و جا رب کا ول مالا کو جہنم کو سامنے لایا جائے گا پھر کیا ہوگا انسانوں کے رونگتے کھڑے ہوں گے پھر ایک دم ماضی کی سکرینز جو ہے وہ سامنے آئے گی وہ برائیاں کی وہ دادے ایش دیے وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا الانسان اس دن آدمی سوچے گا وہ انا لہو ذکر اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا اس وقت خیال کرے گا کاش میں یہ کر لیا ہوتا میں یہ کر لیا ہوتا وہ انا لہو ذکر اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں اب اس کا فائدہ کہاں او وہ گھڑیاں وہ لمحے وہ اب اس کے ساتھ حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے وقت پر کافی ہے ایک کترا بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا اس دن پھر بندہ سوچے گا سنو قرآن کا آہنگ یقولو یا لیتنی قدمت تو لحیاتی وہ کہے گا کہ کسی طرح میں نے جیتے جی نے کی آگے بھیجی ہوتی زندگی کو میں نے مقصد میں مصرف میں کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا فیو مائل و عزاب اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا جو وہ دے گا اللہ اکبر ولا یوسک وسا کا ہو اور اس کا سا باننا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کے وہ باندھے گا اچھا جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ شاہو جو ہے وہ پورے کہرو جلال میں ہوگا تو جو برے لوگ ہوں گے ان کا پتا تو پانی ہو ہی رہا ہوگا وہ تو کہیں گے کہ یا لیتانی قدم تو لے حیاتی لیکن جو نیکوکار کار ہیں ان کا دل بھی ڈول رہا ہوگا کیونکہ بڑے خطرناک جو ہے وہ لمحے ہوں گے ہمارے ایک ٹیچر ہوا کہتے تھے ریاضی کے تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں تو باوجود پتا ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے ہیں بعد میں چیک بھی کیے ہوتے لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کم بختی آ گئی ہے اور پھر جب وہ اچانک جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے پھر بھی سائے ڈال ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں اور پھر جب کہتے بیٹا تمہیں شاباش تو پھر جو مسرت ہوتی نا تو وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن پھر کیسا منظر ہوگا ذرا غور کیجئے کہ جہنم سامنے ہے اللہ پورے جلال پہ ہے اور نیکوکار کار بھی بدکار بھی کھڑے ہیں کلیجے سینے میں کانپ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کاروں کا ان کو الگ کیا کر کے کہے گا ایک نغمہ نہیں چھڑ جائے گا یا, یا تو ہن نفس اے مطمئن اطمینان والی جانو ارچ تم رب کی طرف آ جاؤ تم رب کی اپنے رب کی طرف آ جاؤ را دیا اس حال میں تمہارا رب تم پہ راضی ہے اور تم اپنے رب پہ راضی ہو <تصفح> یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں بندہ تو دنیا پہ دیکھ لو راضی نہیں ہوتا لیکن اس دن کیسا منظر ہوگا بندے کے راضی کا انداز فی زلال القرآن میں دیکھئے یا ایتہا نفس المطمئن المطمئن الى رب بہا المطمئن الى طریقہ المطمئن الى قدر اللہ بہا المطمئن فی السرائے والدرائے وفی البستے والقبضے والمنے والعطا یعنی تو میرے پہ راضی ہوا میں نے دکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا میں نے سکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا کڑکتی دھوپ تھی تو پھر بھی راضی تھا برستی بارش تھی تو, تو پھر بھی راضی تھا تجھے غربت کے چکی میں پیسا گیا تو پھر بھی راضی تھا اور تجھے عمارت دی گئی تو پھر بھی راضی تھا میرے بندے تجھے کربلا میں رکھا گیا پھر بھی راضی تھا اور تجھے فتح مکہ کی شان دکھائی گئی تو پھر بھی راضی تھا جب میرا بندہ میرے ہر کام پہ راضی ہوگا اللہ تو اللہ کہے گا میرے بندے آ جائید یا رب اپنے رب کی طرف آ جا اچھا را دیا تم تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت عطا کر دے گا تو اللہ تعالی بندوں کو کہے کہ میرے بندو کیا تم میرے اوپر راضی ہو تو بندے کہیں گے مالک ومالنا ہمیں کیا ہے ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے اڑائی مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی پچاس مربع لاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا حضور نے اشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں جہنم کے رگڑے سا ہے کہ جب باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا کہے گا بندے بتا کیا مانگتا ہے بندے نے زندگی میں کئی منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ مل جائے ساری زندگی میں خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے یارمان لیکن پھر بھی کم نکلے وہ جتنی آزو ہیں کبھی بھی زندگی میں آئی ہوئی ہوں گی وہ کہے گا مالک یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے اللہ کہے گا لاکا ماتمنتا اچھا جو توں نے مانگا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا بندہ تو اس پہ راضی ہوگا اللہ فرماتا یہ تو نے مانگا میں دیا نا اس کے علاوہ جتنی زمین ہے یہ سات برآزموں پہ پھیلی اس سے دس گنا زمین بھی جنت میں تجھے الاٹ کر دی بندہ کہے گا یارب یار مالک مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے بندے کے تو گمان بھی نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ملے گا جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی فداہ کر نبی حت بدت ان یا بہ حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی دارے نظر آنے لگی اس کو تو یہ گمان تھا کہ برابر, برابر بھی چھوٹ دو تو جنت میں کسی دروازے کی چوکیداری بھی مل جائے تو غنیمت ہے اتنی تو دولت جو ہے وہ اوباما کے پاس بھی نہیں ہے پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس بھی نہیں ہے اتنی حکومت تو کائنات میں کسی حکمران نے نہیں کی ہے جتنا تخت و تاج کا مالک اس سب سے آخری شخص کو بنا دیا جائے گا جب سب سے کم پراپرٹی جنت میں جس کی ہے وہ اتنی جگہ کا مالک ہوگا پھر داتا گنج بخش علی حجبیری کی جاگیروں کا علم کیا ہوگا پھر بیا کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا معمول امبیا کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا اتنا کچھ دینے کے بعد میرے بندے کیا تم میرے پہ راضی ہو اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھے گا تو بندے کہے گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو ہم تو جو ہے وہ پھولے نہیں سمارے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں تو بندے جنت میں کسی کمی کو محسوس نہیں کریں گے کہیں گے مالک اور کیا چیز رہ گئی تو اللہ تعالی فرمائے گا بندو وہ چیز یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا تو پھر جو مسرت ہوگی وہ دیدنی ہوگی یا <سؤال> تو نفس المتما رب کے فد فدخلی فی عبادی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا ودخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا سورت الفجر انسان کو کھینچ کر کے مالک کی دہلیز پہ لے آتی ہے اور نفس مطمئنہ جو ہر حال میں اللہ پہ راضی ہو میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو حضرت مولا کائنات سید علی المرتضیٰ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا تو آج اس پہ راضی ہو جاؤ وہ تم پہ راضی ہو جائے گا اللہ نے توفیق دی تو یہ دس دن مجھے اور آپ کو نصیب ہوئے اور اب دعا کا مرحلہ آن پہنچا اللہ مربا نا تقب المن کان تسمی العلیم علینا انکا انت التواب کا اے اللہ تری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اتنے لوگ حاضر ہیں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما بخت کی بہاریں نصیب کر دے مقدر کی خزائیں رخصت فرما جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دے اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے اے اللہ اس دس دن میں دور و نزدیک سے جو لوگ تشریف لاتے رہے مرد و زن جس جذبے اور محبت کے ساتھ گرمی کی شدت میں برستی بارش میں تیرے حضور حاضر ہوتے رہے میرے مالک اپنے خاص کرم سے آنے والوں کے ایک کے قدم پہ براکات نزول فرما دنیا دین آخرت کی بھلائیاں مقسوم فرما دے سوچوں اور خیالوں کو روشنی نصیب کر دے اے اللہ ماہ سیام کے امٹتے ہوئے اور برستے ہوئے جلوے ہم سب کو نصیب فرما اس مہینے میں گناہ کو دوزخ کی آتش سے آزاد کر دیا جاتا ہے اے اللہ نارے دوزخ سے رہائی نصیب فرما اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے ہم سب کو معاف فرما دے اور ہماری خطاؤں سے در گزر فرما اے اللہ ہمارے گناہوں پر اف و کرم کا قلم پھیر دے اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور ہم سب کے من میں انڈھیل دے اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب خیریت سے گھروں میں واپس پہنچے اور ان کے پہنچنے سے قبل قبل اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کے گھروں تک پہنچا دے اے اللہ ہمیں اپنی یاد اور اپنی محبت کا سرمایہ نصیب کر دے آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کا جذبہ طا کر دے اے اللہ شیطان کے شر سے اور نفس کی شرارت سے محفوظ و مامون فرما جتنے لوگ مرد و ضن آئے سب کو جزائے جزیل عطا فرما ہماری انتظامیہ اور محترم جناب عمران صاحب جنہوں نے ہمارے لیے عرصہ دس سال سے یہ حال مختص کیا ہوا ہے اور ہر ماہ یہاں پروگرام ہوتا ہے بلکہ ان کا کہنا اگر مہینے میں آپ دو بار بھی کرنا چاہیں تو یہ حال فی صبی اللہ حاضر ہے اے اللہ انہیں جزائے جزی الطا فرما اہل ان کے رزق میں فراغی نصیب فرما ان کے رفقائے کار ان کے عملے پہ جو ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں جزائے جزیل عطا فرما اے اللہ جتنے لوگ ادارہ کے معاونین ہیں جو مالی تعاون فرماتے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں سب کو جزائے جزیل دے سب کا راہ خدا میں دیا گیا مال حلال قبول فرما اور اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور ان سب کو نصیب فرما سب کے گھروں میں خیر عطا فرما اے اللہ انہیں اتنا عطا کر کے کبھی کوئی کمی نہ آنے پائے دنیا دین کی بھلائیاں ہم سب کا مقصوم فرما دے اہ اللہ بارانی رحمت کا بار بار نزول فرما اور اس ملک کو خوشحالیہ نصیب فرما ہمیں نیک صالح جزت مند کی عادت نصیب فرما امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے بٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے اللہ دلاسلامل مسلمین اللہ معزلامین یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا اے میرے مالک پاکستان کی خیر فرما پاکستان کے حالات میں درستگی فرما اے اللہ یہاں دہشت گردی کے امٹتے سیلاب دور فرما دے اے میرے مالک کراچی بلوچستان اور کشمیر کے حالات کو روشنی عطا کر دے اے اللہ برما کے مجبور مقبور مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ افغانستان کے اندر عراق کے اندر جبر کی چکی میں پستے مسلمانوں کی مدد فرما قابل کندھار کلہ جنگی دشت لیلہ تورہ بورہ تقریت مسل بغداد القدس کشمیر غزہ جہاں جہاں امت ظلم کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے حضور کی ظلف پاک کا صدقہ سب کو نجات عطا فرما دے امت مسلمہ کو کھویا ہوا وکار دے دے اے اللہ غلبہ امت نصیب فرما بٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوہ حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ بیماروں کو شفاتہ فرما جن کے اعزاء و اقربا اس دنیا سے چلے گئے مالک ان کو اپنی خاص کرم نوازیوں کے حصار میں رکھنا اور ان کی قبور کو منور فرما اللہ ہمارے معاونین کے حال پہ رحم فرما آنے والوں کو قدم قدم پہ برکت نصیب فرما اور جو والدین اپنی بچیوں اور بچوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا اے اللہ ان کے لیے بہتر نیک اور سالے اسباب مہیا فرما دے جن کی بچیاں سسرال میں پریشان ہیں اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما اور بچیوں کو اپنے گھروں میں سکون اور تمانیت نصیب فرما جن لوگوں کی اس دواجی زندگی میں تلخیاں ہیں اے اللہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے لواب کا صدقہ ان کی زندگیوں کے اندر مٹھاس پیدا فرما دے اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کی گودیں اولاد سے ہری کر دیں جنہیں اولاد نرینا نصیب نہیں انہیں اولاد نرینہ بخش دے پریشان حالوں کو اپنے کرم سے مالا مال فرما دے دنیا دین آخرت کی بھلائیاں مقصوم فرما اور ہم سب کے حال کو بہترین نصیب فرما ادارہ تلمصفیٰ حلقہ سیال کے جذبوں میں مزید فراوانی نصیب فرما ابھی جن لوگوں نے تعاون کیا دستے محبت بڑھایا سب کو جزائے جز ہمارے محترم قبلہ حامد رضا صاحب جو کہ ہمارے اہل سنت کے نامور عالم دین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرما ہے اور ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں درجوں کی بلندی کے لیے ان کے والد بزرگوار کے اس عالیہ ثواب کے لیے ان کی جانب سے ادارت المستفیٰ کے لیے پچیس ہزار روپیہ پیش کیا گیا اے اللہ قبول اور مستجا فرما اے اللہ ان کے درجے مزید بلند فرما اے اللہ شہر سیالکوٹ کا وہ بانک پن تھے اس شہر کی رونق تھے ان کے درجوں کو عروج اور بانک پن نصیب فرما اللہ علامہ اقبال کے درجے بلند فرما حضرت عبد الحکیم رحمتہ اللہ تعالی عہیہ کے درجے بلند فرما حضرت خواجہ محمد حسین پسوری صاحب کے درجوں کو بلندی نصیب فرما اے اللہ شہر کو مزید عزتوں سے نواز دے ہر طرح کی عافیتوں کے سائے میں رکھنا وصل اللہ تعالیٰ جانا بھی د سلام شمائی بز میں ہے دایت پہ لا جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور بر سے بونے شجر دے گواہ وہ ہے محبوب مالی کے پہروں پر رج آتے شم سو شل پامل نائبے دستے قدرت رت پیلا خون سلام مستقف جان رحمت پہلا فون سلام شمائے بز میں حد پیلا رحمتیں حق کی ہونے لگی بارشیں رحمتیں حق کی ہونے لگی بارشیں دینو دنیا کی لٹنے لگی دولت کون دی جس نے اللہ لال کی اقبات وہ زوبہ جس کو سب کن کی کنگی جی کہ اس کی نا فضا کت پیلا کو سلام مسکافہ جان رحمت پیلا صدام شمارے بز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم हم جو हم جو جو عزیمت عزیمت ہم جو تو عمت گراہ ہم جو عظیمت گراہ منزل پہ جا کر دم, دم, دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں نکلے ہیں مٹا دم لیں گے ہم جو دو عصیمت کے راہی منزل پہ جا, جا کر دم لیں گے کے ہر ہر گوشے میں آفاک آفا آفا آفا کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکلا نہیں اب تمنا نہیں اب رکلا نہیں اب تمنا نہیں پھر داس میں جا کر دم لیں گے ہم جو دو کے راہی مندر پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے, نکلے ہیں بادل کو مٹا, مٹا کر دم لیں گے اس دار العلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے درد بھرا ہوا ہے تو اس کے لیے دعا گو رہیں اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں